الله <سؤال> رب محمد صل على عليه وسلم اللهم رب محمد صل عليه وسلم اللهم رب محمد صل عليه وسلم اللهم رب محمد صل عليه وسلم محمد ص اللہ علیہ وسلم وسلم دلشیف کی کثرت درشیف ایسا عمل ہے جو ہمیشہ مقبول ہے اول درشیف آخر درشیف بیچ میں دعا شروع کا درشیف اول درشیف مقبول ہے آخر میں درشیف مقبول ہے تو اس درشیف کی برکت سے بیچ کی دعا بھی مقبول ہے بیماری پریشانی غربت الجھن دور کرنے کے لیے ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ کی کرم سے حضور نبی کریم علیہ اللہۃ تسلیم کی وسیل اور ان کی محبت کی برکت سے اللہ رسول کو یاد کریں ساٹھ بار لاحول شریف لاہولمت علیم لاہول عظیم ساٹھ بار پڑھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی شہادت حضور نبی کریم کا اسم رسالت محمد آنکھ پر دل پر لکھیں اس کی برکت سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اور جو لوگ ولد صالح بیٹا پہ کی خواہش مند ہے تو اس کی برکت سے حضور نبی کریم کے نام کی برکت سے ان کے گھر میں نیک اولاد بھی مولد صالح غلام رسول انشاءاللہ اس کی ولادت ہوگی تین قل قل سورہ فلق سورہ ناس تین قل پڑھیں یا حنان یا منان یا دئیان یا سبحان یا حنان یا منان یا دئیان یا سبحان یا ہنان یا منان یا دئیان یا سبحان اللہ رسول کو یاد کریں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اللہ تعالی ہماری بیماری پریشانی دور فرمائے اور صحت و سلامتی عزت و برکت عطا فرمائے ہماری جان مال عزت و ابرو ایمان عقیدے كارما سب کی حفاظت فرمائے ربنا اتنا في الدنيا حسنا وتن في الاخره حسنا وتنقينا النار لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طريق السنه نسيه ووضاحت مسلكي اعلی حضرت درشی کبھی مردود نہیں ہمیشہ مقبول ہے اول مقبول آخر مقبول یہ دعا بھی مقبول کرانی ہے لہذا آخر میں درشی شامل فرمائے اصل تو اسلائی کا یارت اللہ اصل تو مل کا یا حمیم اللہ تو اصل معلیک کا یا رسول اللہ تو السلام علیکم یا فیمان اللہ فیمان فی رسول فیمان غو سے اعظم اس پیغام کو جہاں میں عام پیغام شہی احمد رضا کر دیں اس پیغام کو عام کریں اللہ تعالیٰ تمام معاورین جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ علی بریلی شریف پر فضل و کرم فرمائے فقیر قادری محمد منان رضا منانی ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ درگاہ علیٰ حضرت بریلی شریف انڈیا فی